جی آپ انڈرسکور ایٹ بھائی بالکل یہ واقعہ ایسے ہی ہے احادیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے کہ چوتھی قبر کی جگہ موجود ہے وہاں سیدنا اس سال ہے سلا تو وہاں دفن ہوں گے جب تشریح لائیں گے تو یہ احادیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے علماء نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے بالکل جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح سنا مسلم انڈر اسکور Thank